باب نمبر پندرہ صوفیہ اور ارباب خانقاہ کی خصوصیات اہل خانقاہ کے خصائص اس قسم کی خانقاہوں اور زاویوں کی بنیاد اسحادی ہادی و مہدی قوم کی زینت ہے اہل خانقاہ اور زاویہ نشینوں کی خصوصیات ایسی ممتاز ہیں جن کے باعث وہ دوسری جماعتوں سے ممیز و ممتاز ہو گئے ہیں یعنی یہ اوساف و خصوصیات دوسری جماعتوں میں موجود نہیں ہیں یہ لوگ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو منجان اللہ ہدایت یافتہ ہیں اس لیے تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو ہمارے زمانے کے بعض لوگوں میں جو کچھ کوتاہیاں نظر آتی ہیں اور اسلاف کے طریقے سے وہ لوگ روگدانی کرنے لگے ہیں یعنی بزرگان صلف کے طریقے پر عمل پیرا نہیں ہیں تو ان کی اس کمزوری اور کوتاہی سے ان کے اصل معاملہ اور ان کی صحت کے طریقے ان کے طریقے کی صحت پر کوئی حرف نہیں آتا یعنی یہ ان کی ذاتی کمزوریاں ہیں نہ کہ طریق خانقاہی اور طریقت کے مسلک کی خرابی ہے اب بھی جو کچھ روحانی اثر باقی ہے اور خانقاہوں میں صوفیہ کا جو اجتماع نظر آتا ہے اور اللہ تعالی نے جو کچھ اپنے لطف و کرم سے مشائق حال کے لیے مہیہ فرما دیا ہے یہ سب کچھ فیض ہے مشائق صلف کا اور ان کی جمعیت خاطر کی برکات اور عطائے حق کے آثار ہیں اب بھی خانقاہوں میں اطاط خداوندی اور آداب ظاہری کے رسوم کی ایک حیت اجتماعیہ نظر آتی ہے وہ بھی حقیقت میں اس نور نور جمیت خاطر کا ایک عکس اور پرتو ہے جو اسلاف کے باطنوں سے پرتوفگن ہوتا ہے اور اسلاف کے مسلک کے اتباع کے کچھ آثار ہیں کہ اب بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو صحیح طریقے پر اپنے اصلاف کے مسلک اور ان کے طریقے پر گامزن ہیں تمام اہل خانقاہ ایک جسم کی طرح متحد ہیں خانقاہ میں جس قدر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اتحاد اور متحدہ اداروں اداروں کے باعث ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں دوسری جماعتوں میں یہ بات نہیں ہے ان میں ایسا اتحاد نہیں پایا جاتا چنانچہ اللہ تعالی نے مومنین کی تعریف اس طرح فرمائی ہے کہ ان بنیان بنیاں مرسوس اور وہ مومنین ایسے متحد و متفق ہیں اور اس قدر مضبوط ہیں جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اور اس کے برعکس آدائے مسلمین کا ذکر اس طرح فرمایا ہے تہسب ہم جمی او و قلوب ہم تم ان کو متحد و متفق خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پراگندہ ہیں حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بے شک مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اگر کوئی عضو مبتلائے درد ہوتا ہے تو تمام جسم میں تکلیف ہونے لگتی ہے اس طرح اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمام مومنین اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں صوفیہ کے لیے جمعیت خاطر ضروری ہے تمام صوفیہ کے لئے یہ ایک لازمی اور ضروری وظیفہ یعنی فریضہ ہے کہ وہ اجتماعی خاطر یعنی جمعیت خاطر کی بھرپور حفاظت کریں دلوں میں پراگندگی پیدا نہ ہونے دیں دلی اور روحانی اتحاد سے اس پراگندگی کا ازالہ کر دیں اس لیے کہ وہ سب ایک روحانی رشتے میں منسلک ہیں اور تالیف الہی کے رابطے سے باہم مربوط ہیں اور مشاہدہ قلوب کے ساتھ وابستہ ہیں بلکہ خانقاہوں میں ان کی موجودگی ہی اس لیے ہے کہ تسکیا قلب اور آراستگی نفس حاصل ہو اور اسی بنا پر ان کے مابین ربط و ضبط کا سلسلہ قائم ہے یعنی کسی دنیاوی غرض سے ایسا نہیں ہے اس صورت میں ان کے لیے باہمی خیر سگالی اور محبت و رافت اور بھی زیادہ ضروری ہے حضرت ابو حریرہ الدیلان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آتے ہیں اور اس شخص میں کچھ بھی بھلائی نہیں ہے جو نہ خود دوسروں سے محبت کرتا ہے اور نہ دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں شیخ ابو ذرا طاہر بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشائخ کی اسناد کے ساتھ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارواح ایک لشکر کی طرح ہیں جو ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں تو جان پہچان والی ارواہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں اور جو ایک دوسرے سے متعارف نہیں وہ الگ تھلگ رہتی ہیں بس یہی حال اہل خانقاہ کا ہے کہ جب یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے دل اور ان کے باطن بھی مجتمع ہو جاتے ہیں اور اجتماع سے جمعیت خاطر پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے نفوس ایک دوسرے کے مقید ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے مال کے نگراں ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے جب کسی میں وہ تفرقہ یعنی پریشانی خاطر اور پراگندی قلب کا ظہور پاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی صوفی میں تفرقہ پیدا ہو گیا تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں یعنی اس سے بچتے ہیں اس لیے کہ تفرقہ کا ظہور نفسانی خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے اور غلبہ نفس سے وقت کا زیاں ہوتا ہے چنانچہ جب کبھی کسی درویش میں یہ کیفیت پیدا ہو ہوتی ہے اور وہ نفس کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ شخص اب جمیت کے دائرے سے خارج ہو گیا اور یہ لوگ فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ اس نے حکم وصیت کو ضائع کیا ضبط نفس میں سستی برتی اور حسن رعایت اوقات کو ترک کر دیا اس وقت اس کے ساتھ نفرت کا برتاؤ کر کے اس کو پھر دائرہ جمیت میں کھینچ کر لایا جاتا ہے تنافر اور محاسبہ مجھ خیر ہے ہمارے شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشائخ کی روایات کے ساتھ شیخ محمد بن عبداللہ رحمۃ علیہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں نے شیخ رویم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صوفیوں میں خیر اسی وقت تک ہے جب تک وہ آپس میں تنافر رکھیں اور اگر وہ آپس میں مصالحت کرے گا کریں گے اور باہم مل بیٹھیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے شیخ رویم رحمتہ اللہ علیہ نے اس قول میں اس عمر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے پر نظر رکھیں اور ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے رہیں یعنی دیکھیں کہ کس کہیں کسی کا نفس اس پر غالب تو نہیں آ گیا ہے اور جب وہ اس قسم کے محاسبے اور نگہداشت کو ترک کر دیں گے تو ایسی صورت میں اندیشہ ہے کہ آپس میں چشم پوشی اور درگزر سے کام لینے لگیں اور طریقت کے دقیق اور پوشیدہ آداب سے اقماس کرنے لگیں اور ان سے غافل رہ جائیں اس صورت میں ان کا نفس ان پر غالب آ جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپس میں تنافر رکھیں اور ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے رہیں حضرت عمر عدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے مجھے میرے ایوب سے باخبر کیا شیخ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشائخ کی اسناد سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں جس میں مہاجرین و انصار دونوں موجود تھے فرمایا کہ اے حاضرین اگر میں تم کو بعض امور میں رخصت یعنی اجازت دے دوں تو تمہارا طرز عمل میرے ساتھ کیا ہوگا یہ سن کر لوگ خاموش رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر یہی ارشاد کیا تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا کہ بعض امور میں میں تم کو رخصت و اجازت دے دوں تو تم کیا کرو گے اس وقت حضرت بشر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر آپ ایسا کریں تو ہم آپ کو تانو کے تیروں کا نشانہ بنا ڈالیں گے یعنی آپ پر اعتراض کریں گے کہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اب تم ہو یعنی تم اپنے اعلیٰ اور مخصوص صفات ایمانی کے ساتھ قائم ہو مقاصمت کے وقت صوفی کی روش کیا ہونی چا... کیا ہونا چاہیے جب کوئی صوفی نفس سے مغلوب ہو کر اپنے کسی بھائی سے جھگڑ بیٹھے یا آمادۂ پیکار ہو تو دوسرے بھائی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس کے نفس کا مقابلہ اپنے قلب سے کرے کیونکہ جب نفس کا تقابل قلب صافی سے کیا جاتا ہے تو برائی اور شر کا مادہ زائل ہو جاتا ہے اور اگر اس نے بھائی کے نفس کے مقابلہ کا مقابلہ اپنے نفس اپنے نفس سے کیا تو پھر ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے اور عصمت رخصت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادف اب الطیح احسن و فیض الزی بین قا و بین اداوۃ کا انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ولیَََُحمیمن وملاقََََََََََذی نصبر تم اچھے طریقے سے دشمن کی دشمنی کی مافعت کرو تاکہ وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تمہارا تمہارے گہرے دوست کی طرح ہو جائے اور یہ طریقہ صرف وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو صابر ہیں بس اگر شیخ یا خادم کے پاس کوئی درویش اپنے بھائی کی شکایت لے کر پہنچے تو اس کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو شکایت ہے اور جس سے شکایت ہے جس پر چاہے خفگی کا اظہار کرے اگر زیادتی کرنے والے سے خفگی کا اظہار کرنا مقصود ہو تو اسے سے کہے کہ تو نے اپنے بھائی پر یہ ظلم تعدی کیوں روا رکھی اور جس پر تعدی اور زیادتی ہوئی ہے اسے کہے کہ تم سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو جس کی پاداش میں تم تم پر پر یہ ہوئی اور وہ تم پر مسلط ہوا تم کو چاہیے تھا کہ تم اپنے قلب سے اس کے نفس کا مقابلہ کرتے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا اور اپنے بھائی سے رف کو مدار مدارہ کا طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا اور حق کے صحبت کیوں ادا نہیں کیا اس طرح وہ دونوں ہی قصوروار ہیں اور جمیعت کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں اس لیے کہ دونوں کو ملامت کر کے جمعیت و اتحاد کے دائرے کی طرف واپس لایا جائے گا بس وہ استغفار کرے گا اور اپنی بے گناہی پر اصرار نہیں کرے گا حضرت عائشہ صدیقہ ردی اللہ تعالیٰ نہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم علی من الدین اذا احسن و استبشرو و از سعن و استغفرو الہی تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اچھا کام کر کے خوش ہوتے ہیں اور جب ان سے برائی سرزد ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں اس طرح تعدی کرنے والے جس پر تعادی کی گئی ہے ان کی استغفار ظاہری طور پر بھائیوں کے ساتھ ہوگی اب باطن میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا استغفار کرتے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں گے اس طرح وہ مصالحت میں استغفار و انکسار کو اپنا کر خاکساری کے نقطۂ کمال پر یعنی ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں یعنی خاکساری کا کمال ان کو حاصل ہوگا شیخ ابوالنجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ مصالحت ہمارے شیخ کا طریقہ مصالحت یہ تھا کہ سلسلے میں ان کا معمول اس طرح تھا کہ جب کسی درویش کی اپنے بھائیوں کے ساتھ رنجش ہو جاتی تھی تو آپ اس درویش سے فرماتے تھے اٹھو اور استغفار پڑھو اس پر وہ درویش کہتا تھا کہ میرا باتن صاف نہیں ہے اس کس طرح پڑھوں تو آپ فرماتے تھے تم کھڑے ہو جاؤ اور استفار تو پڑھو تمہاری کوشش اور صلاح کی خاطر قیام سے تم کو صفائے باطن بھی میسر ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا اس کو صفائے باطن عطا ہو جاتی تھی اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی اور دوسرے درویشوں سے جو رنجش اس کے دل میں ہوتی وہ دور ہو جاتی اور حقیقت یہ ہے کہ جماعت صوفیہ کی یہ خصوصیات ہے خصوصیت ہے کہ وہ باطنی قدورت یعنی کسی کی رنجش کے ساتھ رات نہیں گزارتے اور نہ اس حال میں وہ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں جب تک یہ تفرقہ دور نہیں ہوتا اور سب کو جب تک جمعیت خاطر حاصل نہیں ہوتی وہ اس وقت تک کسی کام کے لیے جمع نہیں ہوتے بس شیخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب کوئی ایسا درویش استغفار کے لیے کھڑا ہو تو اس کی معافی کو رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا اور معاف کرو تاکہ تم سزاوار معافی بن جاؤ تم یعنی تم کو بھی معاف کیا جائے گا شیخ کی دست بوسی استغفار کے بعد شیخ کی دست بوسی کی اصل بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرستادہ لشکر میں مجاہد کی حیثیت سے شریک تھا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ سریا میں لوگ دشمن سے مقابلے میں بھاگ پڑے اب میں بھی ان بھاگنے والوں میں شریک تھا آخرکار ہم لوگوں کو خیال آیا کہ اس طرح بھاگنے سے تو ہم غضب الہی کے سزاوار بن گئے ہیں اب کیا کیا جائے ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ مدینہ پہنچ کر توبہ کر لیں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں خود کو پیش کر دیں گے اگر حضور نے ہماری توبہ قبول فرمالی تو بہتر ہے ورنہ دوبارہ پھر لڑنے کے لیے جائیں گے چنانچہ مدینہ منورہ میں آ کر ہم لوگ نماز فجر سے پہلے ہی کاشانہ نبوت پر پہنچ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لا کر دریافت فرمایا کہ تم کون لوگ ہو ہم نے عرض کیا کہ ہم بھگوڑے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم بھگوڑے نہیں ہو بلکہ تم دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو تم مسلمانوں کے گروہ سے ہو یہ مسئلہ سن کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ کے دستے مبارک کو بوسا دیا روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ردی اللہ عنہ بن الجَراح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دست بوسی کی اسی طرح حضرت المرصد الفتوی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سواریوں سے اتر کر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی ان احادیث سے دست بوسی کا شرعی جواز ملتا ہے لیکن ایک صوفی کے ادب کامل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دوسرے اس کی دست بوسی کریں اور اس سے اس کے نفس میں رعونت پیدا ہو اور وہ خود کو دوسروں سے معزز سمجھنے لگیں تو وہ اس طریقے سے بعض آ جائے یعنی دستبوسی کے طریقے کو ترک کر دے اور اگر اس کا احتمال نہ ہو تو معافی مانگنے کے بعد معذرت خواہ کو دستبوسی کی اجازت دے دے اس وقت کوئی حرج نہیں ہے غرض کے اس طرح باہمی رنج و ملال کے بعد صلاح و آشتی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے ان کی یہ وقتی نا اتفاقی ایک قسم کا راز فراق ہے وہ یہاں سے لوٹ کر دل جمعی اور قلب کے ساتھ پھر وطن واپس پہنچ جاتے ہیں یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ غلبہ نفس کے باعث کچھ عرصے کے لیے مسافر بن گئے تھے جب ان کو اس کا احساس ہوا تو نفس کو ملامت کر کے اور معافی طلب کر کے اپنے وطن یعنی اصل مقام یعنی جمعیت و اتحاد روحانی کی طرف پھر واپس آ گئے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ اس سر فراق سے اکثر درویش کو سلوک کی منزل میں دوچار ہونا پڑتا ہے سر فراق بھی ایک لذت ہے جس سے صوفیہ کے قلوب لطف اندوز ہوتے ہیں یہ صوفیہ کے لئے محض ایک چند روزہ سفر ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے معذرت قبول کر لینا چاہیے اگر کسی نے اپنے بھائی سے اپنی غلطی پر معافی طلب کی اور دوسروں نے اس کی معافی اور معذرت کو قبول نہیں کیا تو اس نے غلطی کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت قبول نہ کرنے پر سخت وعید فرمائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے اس کے بھائی نے معذرت کی اور اس نے وہ معذرت قبول نہ کی تو اس پر وہی عائد ہوگا جو شخص پر آئد ہوگا جو خراج وصول کرنے اور بیع پر معمور ہے اور اس میں بددیانتی کرے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کسی نے معافی مانگی اور معذرت کی اور اس نے اس معذرت اور معافی کو قبول نہیں کیا تو وہ حوض کوسر پر نہیں آ سکے گا استغفار کے بعد بطور ہدیہ کچھ پیش کرنا سنت ہے یہ طریقہ بھی مصنون ہے کہ استغفار کے بعد اپنے بھائیوں کی خدمت میں کچھ پیش کرے چنانچہ روایت ہے کہ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام مال سے دست بردار ہو جاؤں اپنے خاندان کے ان گھروں کو چھوڑ دوں جہاں بیٹھے رہ کر مجھ سے یہ گناہ سر زد ہوا ر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس مال کا تہائی حصہ تم دے دو یہ کافی ہے اس وقت صوفیہ رحمت اللہ علیہ کی یہ سنت ہو گئی ہے کہ استغفار و توبہ کے بعد توبہ کرنے والے سے تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں ان کا یہ طرز عمل و تالیف پر مبنی ہے اور یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں الفت و محبت قائم رہے تاکہ ان کے باطن جمیتِ خ... جمیت سے محروم نہ رہیں یعنی جمیعت خاطر پراگندہ نہ ہو جس طرح ان کا ظاہر رب و زب سے آراستہ ہے اسی طرح ان کے باطن میں یہ ربط و الفت قائم رہے یہ وہ خصوصیات ہے جو مسلمانوں کے سوا اور کسی گروہ میں نہیں پائی جاتی خدام خانقاہ کی قوت یموت صادق کو مخلص فقیر جو خانقاہ میں مقیم ہے اور چاہتا ہے کہ خانقاہ کے مال وقف سے یا اس مال سے جو اہل خانقاہ کے لیے در در سے اکٹھا کیا جاتا ہے کھائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے ذکر میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ اگر وہ روزی کماتا تو ایسا ذکر اس کے لیے ممکن نہ ہوتا اور اگر خانقاہ میں اس کو اوقات اوقات فرصت میسر ہیں یا وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہتا ہے اور وہ اہل باطن کی طرح ریاضت اور محنت کے فرائض پورے نہیں کر رہا ہے یعنی ریاضت باطنی میں مصروف نہیں ہے تو ایسے درویش کو خانقاہ کے مال وقف یا دوسرے ذرائع سے جو مال خانقاہ کے لیے آیا ہے سے کھانا روا نہیں بلکہ اس اس کو خود اپنے لیے روزی کمانا چاہیے اس کے لیے خانقاہ کا کھانا تو صرف ان اس لیے کہ خانقاہ کا کھانا تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یاد الہی میں اس طرح مصروف و مستغرق ہیں کہ دوسرے کاموں کی ان کو فرصت ہی نہیں اور وہ ہمہ وقت اور ہمہ تن اپنے مولا کی یاد میں مصروف ہیں اس لیے دنیا والے ان کی خدمت یعنی فتوحات سے کرتے ہیں البتہ اگر ایسا شخص ہے جو پیرے طریقت سے استفادہ کر رہا ہے اور اس کے زیر تربیت ہے اس کی ہدایت سے راہ راست پر گامزن ہے اس کے بارے میں اگر شیخ کی رائے ہے کہ اس کو خانقاہ سے کھانا دیا جائے تو شیخ کا فیصلہ ضرور کسی بصیرت پر مبنی ہوگا یعنی وہ اس کو کھانا کھلا سکتا ہے بشرط یہ کہ شیخ کا یہ خیال بھی ہو کہ اس کو فقیروں کی خدمت میں لگا دیا جائے گا ایسی صورت میں خادم جو کھانا کھا رہا ہے وہ اس کی خدمت کا معاوضہ سمجھا جائے گا شیخ ابو امر الزجاجی سے منقول ہے کہ میں ایک عرصہ دراز تک شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا اس پوری مدت میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے نہ مجھ پر نظر ڈالی نہ یہ دیکھا کہ میں کس قسم کی عبادت میں مشغول ہوں اللہ کبھی انہوں نے مجھ سے کلام کیا یہاں تک کہ ایک روز خانقاہ بالکل خالی تھی اس وقت میں اٹھا میں نے اپنے کپڑے اتارے خانقاہ کو خوب اچھی طرح صاف و ستھرا کر دیا ہر طرف پانی چھڑکا بیت الخلاء کو بھی دھو ڈالا شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ میں آئے اور یہ تمام صفائی دیکھی اور میرے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا دیکھا تو میرے لیے دعا کی اور مرحبہ جزاک اللہ اور ردیتا علیہ کا بہا تین بار فرمایا یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ مشائق اذام خیز جوانوں کو خدمت پر معمور کر دیتے ہیں تاکہ وہ بدکاری سے محفوظ رہیں اس طرح ان کو دو حصے مل جاتے ہیں ایک حصہ معاملے کا اور دوسرا حصہ خدمت کا یعنی روحانی مراتب بھی حاصل ہوں اور اجر خدمت بھی میسر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو مختلف خدمات پر معمور کر دیا تھا حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے اذان دینے کی خدمت مقرر فرما دی تھی بنی ہاشم کے لیے چاہے زمزم سے پانی کھینچنے اور پلانے کا حکم مقرر تھا اور بنی عبد الدار کے ذمے دربانی کے فرائض معین اور مقرر تھے اس سنت کی پیروی میں مشائق بھی خادموں کو مختلف خدمات پر معمور کر دیتے ہیں بس خادم کی ذمہ کسی خ... قسم کی قسم خدمت رکھی جائے اور وہ ان کے بلا لانے میں عذر نہیں کرتا ان کے بجا لانے میں عذر نہیں کرتا اور صرف اسی شخص کو خدمت کی بجا آوری سے معذور رکھتے ہیں جو ہر وقت مشغول رہتا ہے اور کامل و شغل ہے پورے طور پر مشغول ہونے سے ہماری مراد ہاتھ پاؤں سے مشغول ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ و ہمہ وقت محاسبہ نفس اور یاد الہی میں مشغول رہتا ہو اور اس کی یہ مشغولیت کبھی دل اور جسم کے ساتھ ہو اور کبھی بغیر جسم کے یعنی صرف اس کا دل مشغول ہو بہر صورت مشغولی میں محسوب کیا جائے گا عبادت اور مشغولی کی کمی و بیشی کا اس کو بالکل خیال نہ رہے اس واسطے کے فقیر کا حقوق کے وقت پر پوری طرح قائم ہونا ہی شغل کامل ہے جب یہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے وہ نعمت فراغت اور نعمت کفایت کا لشکر ادا کرتا ہے پس مشغولی میں دو لشکر ہیں اور اس کے برخلاف بیکاری نعمت فراغت اور نعمت کی ناسپاسی اور شکر ناگزاری ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قدر نعمت نہیں جانتا اس سے نعمت کو اس طرح سلب کر لیا جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شیخ یعنی ضعیف شخص قصب سے معذور ہوتا ہے اس کی پیروی مانے۔ قصب ہوتی ہے اس کی پیری مانے معنے ہوتی ہے اور رباب کے کھانے میں اس کو شریک کر لیا جاتا ہے لیکن جوان کے لیے یہ عذر نہیں ہے قصب کر سکتا ہے جماعت صوفیہ میں یہ طریقہ عموماً جاری و ساری ہے اس خصوص میں شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر خانقاہ کے وقف میں یہ شرط موجود ہے کہ ہر صوفی خواہ بوڑھا خواہ جوان اور صوفیوں جیسا لباس پہننے والا یعنی متصوف اور خرکا پوش اس مال وقف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس صورت میں ہر جوان اور بوڑھے کے لیے یہاں کا کھانا کھانا عزرو شریعت و فتویٰ جائز ہے لیکن یہ صرف جواز کی صورت ہے اہل باطن کے بلند ارادے اور بلند ہمتی کے خلاف وہ اس طرح وہاں کا مال کھانا شایان شان نہیں سمجھتے اور اپنی بلند ہمتی کے منافی خیال کرتے ہیں اگر وقف میں شرط یہ ہے کہ جو شخص عملاً اور حالً طریق صوفیہ پر گامزن ہے صرف وہی خانقاہ کے لنگر سے مستفید اور متمد ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بیکار لوگوں اور تجزیے اوقات کرنے والوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے اور اس سلسلے میں صوفیائے کرام اور مشائق اذام کے معمولات اور ان کے طریقے مشہور ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی شیخ و ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائق کے حوالوں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن كمثل الفرسي في أخيته يحول ويرجع إلى أخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع الإيمان فاتمعوا تعامكم أتكياء وأولوا معروفكم المؤمنين مومن کی مثال ایک ایسے گھوڑے کی ہے جو استبل سے بدکتا ہے اور پھر استبل ہی میں لوٹ کر آتا ہے اس طرح مومن سہو کرتا ہے اور پھر ایمان کی طرف رجوع کرتا ہے اس لیے تم اپنا کھانا پرہیزگاروں اور جو مومنین تم میں صاحب معرفت ہیں ان کو کھلاؤ